فرقۂ بردوی کے بارے میں اہل فتح کی رائے مفتی اعظم ہند مولانا محمود حسن گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ فتح محمودیہ میں ہے کہ آواز بلند کر کے پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور بلا واسطہ سنتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے اور اس سے توبہ کرنا لازم ہے فتح محمودیہ جن نمبر ایک صفحہ ایک سو سات جامع خیر المدارس ملتان کا فتویٰ بریوی فرقہ جس کے عقائد مندرجہ شہزہ بیان کیے گئے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں ان کے اہل بدعا تو اہل ہوا ہونے میں کلام نہیں لیکن اس فرقہ کے تمام افراد پر مجموعی طور پر کافر اور مشرک ہونے کا فتویٰ علماء اہل سنت والجماعت نے نہیں لگایا البتہ خصوصی افراد جن سے سراہتاً کلمات کفر سرزد ہوں اور ان کی کوئی صحیح تعبیر نہ ہو سکتی ہو اور وہ کفریہ معانی پر جمے ہوئے ہوں ایسے کافر ہو جائیں گے صاحب مجموعات الفاح کی رائے ایسے شخص کا عقیدہ فاصل ہے بلکہ کفر کا فور ہے مزید تفصیل کے لیے اچھا مجموعہ فتح مجموعات الفاح مصنف مولانا عبدالخی لکھنبی رحم اللہ سفر نمبر چھیالیس